صحمن و رحمۃ الم الحمد صلی علی علیہ و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ موجود تمام برادران اور صبر موجود اور واقعی تمام انواع ووشا اور بار دران خاران تمام سامعین کو شمافی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درست کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر اکسٹھ ہم لوگوں کی مبارک کانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دعا جو ہے اور ہمارے سلسلہ درد دا... کتاب دعوت شریف میں سے درج نمبر اکسٹھ اور سلسلہ درج جو ہے فرض نمازوں کے دو سازوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی ان دعاؤں کے ترجمہ مختص و جس کے بارے میں ہیں تو اس سلسلے میں نماز صبح ایشیا میں ختم ہوا تو نماز صبح کی پہلی رکعت میں نماز صبح کی پہلی رقط میں دونوں سازوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے حضرت امیر کمبیر سیداندان رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت شریف میں نقل فرمایا وہ, دو... وہ دعا ہے تو دعا یہ ہے صبح کی پہلی قدر میں پڑی جانے والی دعائی ہیں اللّہ و فل ورحمن واہ دینہ و آیا فن و فین یعنی اللّہ و یہ مبارک دعا ہے جو دو سجوں کے درمیان پہلی رکعت میں صبح کی پڑ جاتی ہے تو اس مختصر دعا کی توجہ ہے اللہ اکبر کو بار بتا رہا ہوں یہ لفظ اللہ اور یا اللہ کہیں عربی زبان میں دعا کے مخبر یا اللہ کہیں دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اے اللہ کے معنی میں اور لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات ہے باری تعالیٰ ہے ذات الہی کا اس میں گرامی ہے اور علامِ شخصی ہے یعنی ذات معین اور مشاخص واجب الجود ذات کا نام مبارک ہے اور یہ اسم ذات جامع جمی آسماں و صفات ہے یعنی جب آپ اللہ کہیں گے تو سمجھ آپ نے جو ہے اس کے ننانوے آسماں کے ساتھ اس کو بلایا اس کو ندا دیا ہے ہاں جی ننانوے اسمال ہوشن یا جسردوا جوشن کبھی میں ایک ہزار کے قریب اصمال ہوسنہ ہے تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے تمام آسما اور صفات کے ساتھ اس کو پکارا ہے اس کی درگاہ میں دس میں دعا ہوا ہے تو اللہم یا اللہ اللہ جام صفات کا مالک اللہ اغفر لنا لانا ایک پھر امر کا بخش دے اللہ نا ہمارے لیے ایک پھر جو غفر سے اس کے معنیٰ ہے بخش دینے کے معنی میں اللہ مؤ فلاً اے اللہ ہمیں بخش دے گناہ معاف کر دے ایک کافر ہے یا کا تعلق گناہ سے بخش گناہ خطا کوتاہیوں سے مربوط تو اللہ مؤ فل اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخ دے ہماری کوتاہیوں کو بحث دے ہاں جی ورحمن ورحمن اور رحم نا ہم کے معنی میں مفول ہے جب میرے منصوبہ متصد رحیمہ یرحم و جی راہیم یرحم و سے ارحم ای سگا امر حاضر کا سگا ہے مخاطب کا اللہ سے مخاطب ہے رحیمہ یرحم و رحمتََََََََََََ رحمن ان سب کے معنی مہربان ہونا رحم دل ہونا تو یہاں پر ور ہمن اے اللہ ہم پر مہربانی فرما ہم پر مر مہربان ہو جا ہم پر رحم فرما یعنی ہم پر مہربان ہو جا ہماری کوتاہیوں ہمارے خطاؤں کو دیکھ کر تو ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑے بلکہ اللہ ہم پر رحم فرما ہمارے ساتھ مہربانی فرما ہمارے ساتھ اپنا لطف و کرم فرما تو اللہ مہنہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو کوتاہی کو خطاح کو ماں فرما اور ہم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ برابری نہ فرما بلکہ اپنے بے نہایت لطف کرم سے ہمار ہم پر رحم فرما ہمارے ساتھ مہربانی فرما اور لطف و کرم فرما پھر دینا یہ وہی ادا ہدا یہدیث ہے جی ہدایت کے معنی میں ہدا یہ ہدایت وہ ہداً ان سب کے معنیٰ رہنمائی کرنا راستہ دکھانے کے معنی میں وہ راستہ جو اللہ تک پہنچتا ہے وہ راستہ جو صلاط المستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ راستہ جو جنت تک پہنچتا ہے جی وہی راستہ اللہ سے طلب کرتے ہیں وہ دینا نہ پھر ہمارے کے معنی میں ضمیر منصوب مفول ہے یعنی اے اللہ ہماری ہدایت فرما اے اللہ ہماری رہنمائی فرما اس راستے کی طرف جو تجھ تک پہنچتی ہے اس راستے کی طرف جو تیرے جنت اور تیرے عظیم نعمتوں کی طرف پہنچتی ہے نہ کہ اس راستے کی طرف جو جہنم کی طرف جاتی ہے اس لیے ہم اس وحدنا کو الہم شریف میں انہ سراۃۃ السکیم کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اللہ نے خود سکھایا بندہ تم یہ دعا کرتے رہے ہاں جی عہد دعا جو ہے یہ ہدایت کی دعا بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں زنگرہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں تو انسان ہدایت منزل تک پہنچ سکتی اور وہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں تو نہیں پہنچ سکتے تو اللہ سے فرماتے ہیں یہ اللہ ہمارے ہدایت فرما ہاں جی تو عربی زبان میں یہ لفظ ہدایت جو ہے دو معنی میں آتا ہے ایک تو دور سے راستہ دیکھنا بھائی جیسے کوئی آپ سے کسی کا گھر پوچھتے ہیں آپ بولتے ہیں یہیں سے ادھر سے جاؤ اور مکان نمبر یہ ہے اس کو بلتے ہیں اراد و طریق راستہ دکھانا ہے دور سے ایک ہے ہدایت کے دوسری قسم اس سے بھی کامل ترین ہدایت کی صورت ہے وہ یہ ہے اشال الامطلوب ہدایت کے ذریعے سے انسان کو منزل محسود تک پہنچانا یہاں جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اہ دن تو یہاں کیا مراتے یہاں دونوں مراتے اللہ مجھے تج تک پونے کا سیدھا راستہ بھی دیکھا لیکن اگر ہو سکتے میں سیدھا راستہ دکھانے پہ میں منزل تک نہ پہنچ سکوں تو ہمیں اس سیدھے راستے تک پہنچانے, پہنچانے پہنچا بھی دے اس وجہ سے تعالیٰ نے دونوں کے انتظام فرمایا ہاں جی اللہ نے اپنے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ تک پہنچنے کا قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھائے اور انبیاء علیہ السلام اور اعمّۂ علیہ السلام اول ان کے ذریعے سے ہمیں منزل تک پہنچانے کا منزل محسود تک پہنچانے کا بھی انتظام فرمایا تو ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہاں جی کہ یہ دن وہ دن اللہ میں اہداف فرما ہمیں تو اس تک ہونے کا سادہ سیدھا راستہ بھی دیکھا اور ہمیں ایسی عظیم ہستیوں کے ذریعے امبیا رسول عیمہ الیا علماء عاملین علمائے ربانین اور ان کے ذریعے سے ہمیں منزل محسود تک پہنچاتے اللہ ہمارے ہاتھ پکڑ پکڑ کے ہمیں منزل محسود تک پہنچائے تاکہ ہم راستے کے بیچ میں بھٹک نہ جائیں اور گمراہ نہ ہو جائیں ہدایت کے ایک اور قسم دو اور ایک اور قسم میں ایک اور زاویے سے تقسیم کرتے ہیں اس کو ہدایت تقوینی اور ہدایت تشریح ہدایت تغوینی سے ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو خلق فرمایا اور پھر ہر شے کو اپنی زندگی کا نظام چلانے کا اپنی منزل مقصد کی طرف جانے کا راستہ بھی اس کی فطرت میں اس کو دل و جمع میں ڈال دیا اس کے زندگی گزارنے کے طور طرقے ہاں اس کو ہدایت فطری بولتے ہیں انسان کے دل و دماغ میں اللہ نے جو ہے ایک مالک سے جو ہے مشکلات میں کسی کے پناہ لینے کا اور کسی کے عبادت و بندگی کرنے کا اس کے فطرت میں ڈالا ہوا ہے اس لیے جو ہے جو لوگوں کو صحیح معبود مل گیا وہ اسی کی عبادت کرنے ہیں جن کو صحیح نام وہ بھی آخر کسی والا پتھر ہی صحیح اس کی عبادت تو عبادت کے انسان کے اندر اللہ نے ہدایت کا ڈال دیا لیکن اب وہ کبھی غلط راستے پر جا کر جو ہے کسی غلط چیز کی عبادت کرنے لگتے ہیں تو ایک ہدایت تغوینی ہے ایک فطری ہدایت ہے ہاں جس طرح جیسے جانور کو جب بچہ ہوتا ہے گائے کو بچہ ہوتا ہے بکری کو بچہ ہوتا ہے تو اس بچی کو بھی گائے کے بچے اور بچھڑے کے بھی ذہن میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے اس کیا ہوا ہے تمہاری خوراک اور غذا اس جگہ پر ہے زیادہ وہ جوں ہی ہاں جی دنیا میں آنے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بعد وہ دودھ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو جگہ مل جاتا ہے اس کی ماں کا تھن کہاں ہے اور اس تھن سے آپ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں تو اس کو کیسے پتہ چلیں اس گائے کے بچھڑے کو بکرے کے بچے کو جو میرے غذا ادھر ہے تو یہ وہی ہدایت تکوینی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنی زندگی اور کمال تک لے جانے کے لیے اس کی دل دماغ میں ڈالا ہوا ہے ایک اور ہدایت ہدایت تشریحی ہے ہدایت تشریح اللہ تعالی نے انسانوں کو خاص طور پر یاسر معلومات کو اس جو اس ہدایت تکوینی کے علاوہ جو اس کے دل و دماغ میں اس کے فطرت میں دین ڈالا ہوا ہے خدا پرستی ڈالا ہوا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کوتاہ کو ہونے کا کمای کے خدشات ہونے کی وجہ سے ہدایت تکوینی کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے اس کو وزید توضیع اور تشریح کے ساتھ بیان ہونے کے لیے ہدایت تشریح کا انتظام فرمایا اور اس کے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے آسمانی کے دعوے بھیجے اور اس میں اللہ تک پہنچے کے ہدایت تشریح کا بھی انتظام فرمایا تو یہ مہربان اللہ ہے جو ہمیں ہر طرح سے ہماری دنیا کو بھی بامقصد بناتے ہیں ہمارے آخرات کو بھی بامقصد بناتے ہیں اور وہی اللہ ہیں جنہیں ہمیں خلق فرمایا اور وہی اللہ جنہیں ہمارے ہدایت کے بھی تمام جو ہے انتظامات فرمایا ہے لہٰذا انصاف بھی یہی ہے اسی سے ہی ہدایت مانگا جائے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں وحدنا اے اللہ میں ہمارے ہدایت فرما کسی کی طرف اسی راستے کے درم جس پر چل کر تو راضی ہو تیرا امبیا راضی ہو تیرے ملائکہ راضی ہو تیرے شہدا صلحہ راضی ہو اور وہ راستہ تجھ تک پہنچتا ہو اور تیرے جنت تک پہنچتا ہو تو یہ تمام معنی ذہن میں رکھ کر وحدینہ کہہ کے دعا کریں پھر آگے وہ آف ہاں جی جو ہے یہ آف ہی الگ فعل ہے نا الگ فعل ہے ہاں جی آف یا یو آف ہی یہاں عربی زبان میں یہ بھی جو ہے یہ یا اسی فعل سے امن حاضر کا شگا ہے مذکر حضمت شگا کا تو آف اور نا الگ ہے آفی نا فعل ہے نہ اس میں ہم کے معنی میں ہمارے کے معنی میں تو یہاں پر عرب بولتے ہیں آفاہ ہو آفا ہوا سے مراد کیا ہے صحت ادا کرنا تو آفینہ کے معنی میں یہ اے اللہ ہمیں صحت ادا کرے کوئی بیماریاں ہیں تو اس کو ہمیں شفا ادا کرے برائی دور کرے خیریت سے رہنا یہ سب مانی آفنا کے معنی میں تو وہ آفنہ یعنی اے اللہ ہمیں صحت و سلامتی ادا کرے اے اللہ ہمیں صحت ادا کرے ہمیں بیماریوں سے شفا عطا کرے ہمیں ہر برائی سے دور رہ دے ہمیں ہمیشہ صحت و سلامتی اور خیریت کے ساتھ رہ دے. تو یہ دعا جو ہے بہت ہی جامع دعا یہ بھی آفی اللہ میں آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ انجش سے اور ہر برائی سے دور رہ کر خریت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیع عطا فرما اس عبارت کا یہ معنی ہے تو یہ کہ یہ آفیت, آفیت, آفیت میں جو دین سے بھی مربوط ہے اور دنیا سے بھی مربوط ہے دنیا میں ہماری جسمانی صحت و سلامتی کے دعا کر رہے ہیں اور جو ساتھ ہی جو ہے ہمارے دین کو بھی اور ہماری ایمانیت کو بھی ہر قسم کی فدنوں سے ہاں جی آفتوں سے گمناہ گمراہیوں سے محفوظ رہنے کی دعا کی دعا کرنے آخر میں جو ہے اس دعا کا حصہ وا افعان و افوانہ جو ہے یہ و اس میں اوفو ہے ان ہم سے کے معنی میں یہ اللہ کے ضمیر مجرور متصل ان ہر نا اس میں ہم سے کے معنی میں آتا ہے ان نا تو وافو وا افا یا حو اف سے امر حاضر معروف کا شگا ہے اس کے معنی مٹانا ہاں جی معاف کرنا درگزر کرنا اس معنی میں افا انحو کے معنی الغات نے لکھا ہے معاف کرنا درگزر کرنا مٹانا تو واف ان ہاں جی اور اسی طرح اف کے معنی کرم معافی مہربانی یہ معنی میں کیا ہے تو وا افعان کے معنی کیا ہو جائے گا تو اے اللہ ہم سے معاف فرما ہمارے گناہوں کو اے اللہ نم سے درگزر فرما اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے ان کے تمام آثار تک کو مٹا دے جس اللہ تعالیٰ خود قلمبا میں بشارت دیتا ہے کہ ہم بندے کے گناہوں کو ہم جب وہ نیکھی کر لیتے ہیں تو ہم اس گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ہاں جی اب جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ہم اس گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اس کے اثر تک کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر ہم نیکی لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارا مہربان اللہ زینگر میں تو یہ اب یہ دعا جو ہے ہاں جی مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللّہ اللہ جامع دعا زینگر میں بہت ہی پانچ چیزیں اللہ تعالی سے مانگا گیس مالی دعا میں اللّہ اللہ الحم اللہ لنا ہمارے گناہوں کو بھاجے ہاں ہمارے گناہوں کو بھاجے ہمارے کوتاہی اور خطاؤں کو بھانجے اور ہم نے اللہ ہم برحم بر کرے ہماری کمزوریوں کو ہمارے گناہ خطاروں کو, کو دیکھے تو ہم پر نہ چھوڑے بلکہ ہم پر لطف و کرم کریں وہ دن اللہ ہماری ہدایت فرما ہمیں ہمیشہ تیری سراۃ رائے مسکیم پر ہمیں ثابت قدم رہ دے اور تیری ہدایت تسلسل کے ساتھ ہمیں ملتا رہے تاکہ ہم سراطرم سکیم سے نہ ہٹیں اور جنت کے راستے سے نہ ہٹے اور چلیے رضا مندی کے راستے سے نہ ہٹے اللہ تو ہمیں حداظ فرما وافنا اور ہمیں دنیا میں ہر قسم کی بیماریوں سے آفتوں سے ہر چیز سے ہمیں عافیہ دے دے سلامتی عطا کرے صحت عطا کرے اور ہمیں خیریت سے رکھ دے ہر کی برائیوں کو ہم سے ہٹا دے دور رکھے وافہ اللہ اور ہماری گناہوں کو معاف کر دے ہم سے درگزر فرما ہمارے گناہوں کو مٹا دے ہمارے وجود سے ہاں جی اور ہمیں پاک صاف کر دے تو یہ خوبصورت دعا ہے تو ایک دم جو ہے یہ دعا بھی انتہائی عام ہے پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کے جس میں سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخش رحم کی اپیل ہدایت اور ہر قسم کے آفات و بلاؤں اور مسبتوں اور بیماریوں سے آفات و سلامتی اور کوتاہیوں سے آف و درگزر کی درخواستیں گویا اس دعا میں دنیا و آخرت دونوں کے لیے دعا ہے دعا ہے لہٰذا یہ دعا انتہائی پیاری خوبصورت اور جامع دعا زنگرہ میں ان دعاؤں کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو ان مقدس اور جامع دعاؤں کو پڑھتے رہنے کے اور خلوص دل سے پڑھتے رہنے کے توفیعت